بسم اللہ رحم رحم تو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوسر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا